یہ ساری ہو چکی تھی اور اماں بات بات اب آگے مصنف نے جب اماں بات کہا تو اماں میں نے بتایا تھا کہ یہ شرط کے لیے آتا ہے تو شرط کے جزا کے اندر فا آیا کرتا ہے شرط کی جزا کے اندر فا آتا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے اماں کے بعد پھر فال آئے ہیں اس لیے کہا بادو بادہ فہذہ ٹھیک ہے اب ذرا میں اس سے تجمہ حاضر کرتا جاؤں گا اب ساتھ رہیے گا کیونکہ اب ہم کام جو ہے شروع ہمارا ہو رہا ہے پھر وہ جو وہ تھا معاملہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ بھی مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے میں عبارت پڑھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے فہذہ حاضہ کے حوالے سے تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ حاضہ فوراً جو آپ دیکھیں حاضہ کو تو آپ نے جا کر سوچنا ہے بھئی اس میں فیل ہے حرف پہلا کام یہ ہونا چاہیے آپ کا اس میں فیل ہے حرف ہے آپ کہتے ہیں جی یہ اسم ہے تو اسم کیوں ہے اسم کی گیارہ علامتیں تو یہاں پر آپ کو شاید ملے نہیں کیوں کہ یہاں پہ بھی وہ آ جائے گی ایک علامت آ جائے گی ہاں مست ہونا مست ہونا لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا تو ہم ہاں پہچان جاتے ہیں اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہوتی ہیں اور اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسموں سے یہ ضمیر بن رہی ہے ٹھیک ہے نا ضمیر بن رہی ہے اور یہ کون سی ضمیر بن رہی ہے کون سی ضمیر بن رہی ہے اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسموں میں سے نہیں اس میں شارہ ہے ٹھیک ہے نا اس میں شارا ہے ضمیر نہیں ہے اس میں شارہ ہے اس میں اشارہ ہے تو اس میں اشارہ جب آ گیا تو اب یہ کیا ہو گیا آپ نے کہا کہ جی اس میں اشارہ ہے تو فہاذا فحاضہ اس کو ایسے ہی پڑھا جا سکتا ہے غیر متمقن ہے تو غیر متمقن مبنی ہوتے اس کو ایک ہی طریقے سے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا تو یہ حاضہ ہی پڑھا جائے گا تو یہ تو بات ختم ہو جاتی ہے یہاں سے یہ تو ہو گیا آگے مختصر مختصرن جب آئے گا تو مختصر اس کو آپ نے فوراً دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے فیل ہے حرف ہے اسم فیل ہے حرف ہے تو آخر کے اندر آخر کے اندر تنوین پڑھنی ہے جب تنوین پڑھنی ہے تو یہ اسم کی علامت ہے اسم کی علامت ہے جب اسم کی علامت ہے تو یہ وہ ہو جائے گا کہ یہ اس میں تو یہ اسم کی علامت ہے تو جب اسم کی علامت ہوگی تھی تنوین ہونا جو ہے یا وہ کیسے پتہ چلے گا یا آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ آپ کو بھی میم تنوین پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنا یا فلان یا ایسا ایسا شاء چیز چیزیں ہو جائیں گی تو یہ بھی اسم ہو گیا اس میں اس میں متمکن ہے اس میں متمکن کے اندر مفرد مصرف صحیح ہے تو اس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حالت رفیع کے اندر پایا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ ہو جائے گا اس لیے اس کو ایسا پڑھ لیا جائے گا اس کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو, جو یہ اس کو دیکھنا ہے سرف کے لحاظ سے سرف کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ سرف کے لحاظ سے یہ کیا کیسے بنتا ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے تو دیکھیں اب یہ آ رہا ہے نا میم خو سعود اور را میم خو تعود اور ر اب آپ جب دیکھتے ہیں اس چیز کو تو آپ کہتے ہیں چلو جی میم کے اوپر اگر زمان دے نہ ہو پتہ ہو تو مخ مخ کوئی چیز ایسی آ سکتی ہے ایسی کوئی وہ نہیں یہ آپ کو تھوڑی سی صرف کے ساتھ اگر مناسبت ہے تو آپ کا فوراً ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی وہ جوڑنا ہے اس کو گردان میں لے کے آنا ہے صرف صغیر میں لے کر آنا ہے آپ کہتے ہیں مختصر مختصر کیا بننا چاہیے تو آپ دیکھتے ہیں جی کیسے کریں گے کون سا باب ہوگا کیا ہوگا یہ یہ آپ تھوڑی سی آپ کی جسے کہتے ہیں نا ایک سکس سینس کے ذریعے سے آپ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اختصرا یکتصر و اختصاراً فا ہوا مختصر وہ اختصرا فضا کا مختصر تو یہ باب افتعال کے ساتھ یہ جڑتا ہے افتعلیٰ یکت عیل و افتعالاً ٹھیک ہے نا باب افتعال کے ساتھ باب افتعال کے ساتھ جڑتا ہے اس کے صرف تھوڑی سی مضبوط ہونی چاہیے تبھی آپ وہ کریں گے تو اب اس کو پڑھنے کے اس کا مطلب ہے دو طریقے آ سکتے ہیں مختصر یا مختصر مختصرن اس میں فائل کا سیکھا ہوگا اور مختصر کیا ہوگا اس میں مفول کا سیکھا ہوگا تو آپ تھوڑا سا ایک سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو مختصرن پڑھتا ہوں ہاں مختصرن تو کیا ترجمہ کیا ہوگا اس میں فائل کا ترجمہ آنا چاہیے نا تو مختصر کا مطلب کیا ہوگا اختصار کرنے والا حاضہ یہ اختصار کرنے والی ہے اختصار کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ مزہ نہیں آ رہا اس کا یہ اس کا مزہ نہیں آ رہا آپ کہتے ہیں کہ جی مختصر پڑھتا ہوں مختصر پڑھا تو جب مختصر پڑھا تو آپ نے کہا کہ یہ حاضہ مختصر یہ اختصار کی گئی ہے مختصر کی گئی ہے اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا جی یہ مختصر ہے جی مختصر ہے وہ بھائی مختصر نہیں ہوتا لفظ چھوٹی سی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں جی مختصر سی ہے مختصر نہیں ہے مختصر ہے میں <تصف> نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا جو اردو بولنے والے حضرات ہوتے ہیں نا بعض دفعہ وہ بڑے غلط طریقے سے وہ پڑھتے ہیں ہم بعض الفاظ اتنے غلط استعمال کرتے ہیں عوام کے اندر وہ آ چکے ہیں ہم جی مختصر مختصر نہیں ہوتا بھائی مختصر ٹھیک ہے اخلاق اخلاق چیز نہیں ہوتی ہے اخلاق ہوتے ہیں خلق کی جمع اخلاق آتی ہے اخلاق تو مطلب اخلاق یخلق و اخلاق کا ایک معنی آتا ہے کپڑے پھاڑنا کپڑے پھاڑنا تو کہتے ہیں جی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں بھائی اخلاق نہیں ہوا کرتا اخلاق ہوا کرتا ہے ایک لفظ جو عمومی طور پہ بہت بھئی ہاں یہ کاری صاحب ہیں ان کی کرت بہت اچھی ہے کرت بہت اچھی ہے کرت لفظ نہیں ہوتا کرات لفظ ہوتا ہے کرا یا کراؤ کرا آتن مستر جو ہے کرت لفظ نہیں ہے کرات تو بعض ایسے یہ آپ کو صرف کے ذریعے سے پتا چلتے ہیں جتنے میں نے اب لیا آپ کے سامنے دیکھیں یہ صرف کے حوالے سے آپ کو پتا چلتا ہے تو یہ کیا ہوگا فحاظہ مختصر مختصر مضبوطعن مضبوط عن کون سا سیکھا ہوگا مضبوطً کون سا سیکھا ہوگا یہ تو بہت آسان سی چیز ہے مضبوطعن مفع دیکھیں نا مضبوطعن مفعول اس کا مادہ کیا نکلے گا مادہ کیا نکلے گا مضبوط ان مفول ان اس کو ساتھ مادہ کیا نکلے گا اس کا ہاں ذبا کرا کیا ہوتا ہے پڑھنا کرا آتاً پڑھنا مثر کے معنی میں اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ کیا آتا ہے نہ نہ کیا آتے ہیں کرنا آخر میں ٹھیک ہے تو اس کا مادہ کیسے نکلے گا وعد با اور تا غاد با اور تا مضبوطن تو ضبط کی گئی یعنی ضبط کی گئی لکھے لکھی گئی ہے ٹھیک ہے ضبط کی گئی مضبوطن فن نہوی مضبوطن فنحوی یہ لکھی گئی ہے کس میں نہاب میں اچھا آگے اب ہے آپ کی کتابوں میں ہو سکتا ہے انہوں نے اوپر زما لگایا ہوا ہوگا زماں لگایا ہوا ہوگا زما وہ تو کیونکہ آپ لوگ ابھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے لگا دیا لکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن اب کیا ہوگا اب اس کو اب کیسے پڑھیں گے اچھا اس کو ہم پڑھتے ہیں جی جمع آتو تو جمع کوئی چیز ہوتی ہے یا جماعت ٹھیک ہے یا جمعیت پڑھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جمعیت جماعت جمع جمع آتو تو کیا پڑھیں اس کو آپ سوچتے ہیں یہ اب یہ ہے کیا اس میں فیل ہے حرف ہے اس میں فیل ہے حرف ہے اس چیز کو دیکھنا ہے آپ نے تو یہ کیا ہوگا جیم میم آئین تا جو ہے یہ کیا ہوگا اس میں فیل ہے حرف ہے فیل ہے فیل کی علامتیں نہ ہوتی ہیں اس میں سے کون سی علامت ہے فیل کی نو علامتیں ہوتی ہیں اس میں سے کون سی علامت ہے اس میں سے ہاں ضمیر متصل اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا ضمیر متصل توغَن ضمیر اس کو کہتے ہیں توغن ضمیر ٹھیک ہے یہ تو جو آئی ہوئی ہے تاپش تو ضمیر متصل یہ اس کی علامت ہے تو بھائی یہ کون سا سیگا بنتا ہے سیگا بنتا ہے یہ واحد متکلم والا بنتا ہے اچھا دیکھیے واحد متکلم کا سیگا بنتا ہے اس کو میں گردان میں لاتا ہوں کیسے لاؤں گا اس کی ذرا صرف کبیر پوری کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا مادہ اس کا یہ فالتو کی وزن آ رہا ہے فالتو فالتو ٹھیک ہے نا فالتو تو اب اس کی ہاں گردان شروع کرتا ہوں میں تو کیا آئے گا جما جما جما جما جما نہ آ گيا جو جب فيل كوئى آيا كرے آپ لوگوں نے شروع ميں يہ كام كرنا ہے اس كى پورى گردان كرنى ہے آپ نے ٹھيک ہے اس كى پورى گردان كرنى ہے كہ سيگے میں ميں نے جوڑنا ہے اس کو ساتھ تو پوری گردان کے ساتھ لائيں اس كو اچھا جمع تفیح آگے لفظ آ گیا آگے آ گیا میم ہا میم الفرتا مہمات محمت ٹھیک ہے مہمات محمات ٹھیک ہے اس کو اب میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں محمات مہمات محمات اب کیا پڑھنا کیا ہے اس کو یہ مجھے کیسے پتا چلے گا محمات مہمات محمد, محمد یہ مجھے صرف بتائے گی اور آخر میں کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے تا کے اوپر زبر پڑھنی ہے زیر پڑھنی ہے پیش پڑھنی ہے یہ مجھے ناحب بتائے گی سمجھ رہے میں جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک نیا طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں سے گزرتا ہے ہم بھی جب پڑھنی شروع کی تھی تو ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا اب میں یہ ایک منٹ میں عبارت پڑھ جاؤں آپ کہیں گے جی وہاں بڑی آسان ہے عبارت تو بڑی آسان چیز ہوتی ہے لیکن میں آپ کو مطالعہ کریں تو آپ بیٹھے ہوئے یہ سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں گے بھئی اس کو پڑھنا کیسے ہے میں نے اگر ہاں دیکھ لیں گے شرح کھول لیں گے شرح کھول لیں گے تو اس میں راب لگے ہوگے آپ پڑھتے جائیں گے جی فاضا مختصر ان مضبوط ان فنح جماعت فی سارا کا سارا وہ پڑھ کے تو اب یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنا ہے اچھا یہ جی ماہ مات کوئی چیز آ سکتی ہے تو محمات اب یہ کیا ہوگا کون سی چیز ہوگی اب یہ اس میں فیل ہے حرف ہے اس میں فیل ہے حرف ہے تو آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس اگر اسم ہے تو اسم کی گیارہ علامتوں میں سے کوئی علامت ہوگی تو اگر اسم ہے تو اسم گیارہ کون سی علامت ہے اس میں ہم بورڈ کا میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے اسم فیل ہر کو دیکھ رہے ہیں اچھا اگر جمع ہے اچھا جی ٹھیک ہے جمع ہے مصاف ہے اچھا جی تا ہے آخر کے اندر تا ہونا جو ہے یہ تا ہونا تو فیل کی علامت ہوتی ہے پھر جمع بھی ہے اور تا ہونا اگر ضمیر اگر آپ سو کہتے ہیں ضمیر ضمیر ہے یہ گول تا اسم کی علامت ہوتی ہے گول تا میں نے بتایا بھی تھا آپ کو گول تاسم کی علامت ہوتی ہے یہ پڑی تا ہے لمبی تا ہے اچھا تنوین اس کو کہہ لیتے ہیں مہم ماتن ٹھیک ہے تو اگر تنوین ہے تو پھر مضاف کیسے ہو گیا مضاف بھی ہے اور تنوین بھی ہے تو وہ کیسے ہو گیا جو مضاف ہوتا اس پہ تنوین نہیں آتی ہے جس پہ تنوین آ جائے وہ مضاف نہیں ہوتا یہ سارے سوالات آپ کو اٹھنے چاہئیں آپ نے ایک ہی وس میں کہا مضاف بھی ہے تنوین بھی تنوین تو بھائی مضاف ہے تو تنوین کیسے ہے اور اگر تنوین ہے تو پھر مضاف کیسے ہے مسنح ہے اچھا مسن اللہ ہے تو اس کی طرح اضافت کی جاتی ہے تو مسنہ کیسے بن سکتا ہے یہ دیکھو بھائیو بات یہ ہے سب سے پہلی چیز جو آپ نے ایک وہ چیز کرنی ہے نا میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی بھی تھی ایک تو یہ جمع ہے نمبر دو یہ مصاف ہے یہ کیا ہے جمع ہے اور یہ کیا ہے مضاف ہے اچھا جمع ہے تو اس میں اچھا اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن ہے اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن ہے میں نے ابھی اس لیے آگے چھیڑا نہیں میں چھیڑنے لگا تھا لیکن مجھے خیال ہے تاکہ آپ لوگ ہوں گے اچھا جی اس میں متمکن ہے اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے یہ کیا بن رہا ہے اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا یہ بہت بہترین نشانی ہے اس کی اتنی کمال کی نشانی ہے کہ اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا ہے ہاں جمع معانت سالم ہے جمع معنت سالم اس کی علامت کیا ہے آخر میں الف اور پڑی تا ہوتی ہے آخر میں الف اور پڑی تا ہوتی ہے پڑی تا مطلب یہ لمبی جو تا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جمع مونت سالم ہے اچھا بھائی وہ جمع محنت سالم ہے تو اس کا اعراب کیا آتا ہے اس کا اعراب کیا آتا ہے حالت رفع میں ضمہ حالت نسبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ حالت نسبی اور جرم میں کسرہ کے ساتھ ٹھیک ہوگی بات یہ تو ہم نے نحف کے لحاظ سے بات کی کچھ اچھا اب ہم صرف کی بات کر رہے تھے اس کو میں محمات پڑھنا ہے مہمات پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اب اس کو ہم صرف کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں اب اب دیکھیں ہم اردو میں بھی کیسے عربی کے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بڑی اہم ہے اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ چیز بڑی اہم ہے ویسے تو لفظ ہوتے اہم اہم جو ہے ٹھیک ہے لیکن اردو کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اگر حمزہ کی بعد ساکن کوئی چیز آ جاتی ہے ہمزہ کے بعد ساکن آ جاتی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو پڑھنے میں تھوڑے سے چینجز کر لیتے ہیں جیسے اصل لفظ کیا ہوتا ہے احسن احسن, احسن. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں احسن ٹھیک ہے نا حمزہ کے بعد ہا کے ہوتی ہے ہا ہا جو ہے ہا ہوتی ہے وہ وہ ساکن ہوتی ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں احسن ٹھیک ہے ورنہ تو لفظ کیا ہے احسن ہے تو ہم اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں اہم اہم جو ہے اہم تو اصل میں اہم ہے وہ ہاں ہے دوسری پڑھا جا سکتا ہے اردو کے اندر کیونکہ یہ اردو کے اندر استعمال ہونے لگ پڑا اب جو ہے عرف کے اندر جب چیز ایک دفعہ آ جاتی ہے تو ویسے تو یہی ہے کہ وہ الفاظ اس طرح ادا کی جیسے کہ عربی کے لفظ ہوتے ہیں لیکن میں نے بتایا یہ ساکن کی جب آ جاتی نا بعد میں حمزہ کے بعد تو اس سے کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتی ہے تو اب یہ اردو میں ویسے ہی استعمال ہونے لگا اس کا تلفظ یوں ہی ہو گیا جب تلفظ ایسے ہو گیا تو اب اس لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن باقی جو اخلاق اور اقلاح وہ ہیں وہ اور چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں ذرا کہ یہ آ جائے گا جی احم ا یحم تو یہ احم اب یہ بتائیں یہ کون سا باپ کون سا بنے گا میں نے اب آپ کو وہ بھی کر دیا ہے مادا کیا نکلے گا اس کا مادہ کیا نکلے گا مادے سے آپ کو پتا چلے گا پھر باپ کون سا وہ بنے گا خم یم مہم اردو میں لفظ ہم مہم بھی استعمال کرتے ہیں بھئی میں ایک مہم پہ جا رہا ہوں <تصفح> وہ بھی اب مہم جو ہے نا کیا نکلے گا اس کا ہا میم اور میم دو لفظ دو حرف کے آگے ایک جنس کے آگے تو یہ اب لفیف چاہیے یہ لفیف نہیں میں کہہ رہا ہوں ہفت میں سے کیا بنے گا ہفت اکسام میں سے کیا بنے گا دو حرف ایک جنس کے آگے ہیں اور حروف علت نہیں ہیں حروف علت نہیں ہیں تو یہ کیا بنے گا مذافت مزاف ٹھیک ہے نا یہ مضاف سے ٹھیک ہے ہام میم آ گیا اب میں نے کہا احم کون سا باب ہوگا شروع میں میں حمزہ لے کر آیا ہوں شروع میں میں حمزہ لے کر آیا ہوں ہاں اکرما یقریم تو بھائی اکرما یکریمو اصل میں کیا تھا اہ تھا کیا تھا آہ ماما یوہ ٹھیک ہے نا یہم احما یوہم اس میں کیا تھا اہم تھا دو حرف ایک جنس کے آگے دو حرف ایک جنس کے آگے تو کیا کرتے تھے وہاں پہ ہم دو حرف متجانسین والا قانون لگائیں گے کیا کریں گے کہ دونوں متحرک تھے پہلے والے کو کیا کر دیں گے پہلے والے میم کو ساکن کر دیں گے اور دوسرے میں اس کا ادغام کر دیں گے ٹھیک ہے نا ہاں نہیں بلکہ یہاں پہ تو ساکن اس لیے کریں گے کہ پیچھے ہا جو تھا ساکن تھا پیچھے ہا کیا تھا ساکن تھا آہ ماما تھا نا آہ ماما تو پہلے والے کا میم کے اوپر جو فتح ہے آہ مامہ پہلے والا میم اس پہ فتح ہے اس فتح کو کیا کریں گے ہا کو دے دیں گے کیا کر دیں گے پیچھے ہا کو دے دیں گے اور ادھر ادغام ہو جائے گا اس میں تو کیا بن جائے گا آہ مامہ سے اہم ما. کیا بن جائے گا اہم یوہم اصل میں یوہ ممو تھا یوہ اور یوہمو اس لیے بن جائے گا یو تھا میم کے کسرے کو ماقبل کو دیں گے ہاں افالا کا وزن ہے نا افالا کا اس لیے اب مزاق کے جائیں تو امدا یومدو کے اوپر آئے گا امدا یومدو امداد امدہ یومد امدادن امداد ہم کہتے ہیں نا امداد بھجوائیے بھائی امداد امداد ہے تو اس میں بھی مادہ کیا ہوتا ہے میم دال دال میم دال دال سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ رہے ہیں نا بات کو تو اس لیے تو اس کا ہام میم میم آئے گا چلیں جی اب آ گیا اب دوسرے جوڑتے ہیں اس کو بھئی یہ کیا بنے گا کیا ٹھیک ہے نا تو یہ احمّا فہو مہم فہو مہم کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کا ہم کہتے ہیں نا مہم کہ جو ہاں ہا جو مشقت میں ڈالنے والی چیز ہو مشکت میں ڈالے انسان کو کسی کام میں لگائے ٹھیک خاص چیز ہو ٹھیک ہے نا تو یعنی مقصودی چیز ہو مقصودی چیز اہم چیزوں پہ اہم اہمیت والی اہمیت والی چیز اہم جسم کہتے ہیں اہمیت یہ اردو میں ملا سماج ہے اہمیت کہتے ہیں نا یہ دیکھیں اب یہ اردو کے الفاظ سارے کے سارے اس طرح جڑ رہے ہیں اہمیت اہم مہم یہ وہ سارے عربی سے لیے گئے ہم جو کہتے ہیں اردو عربی الفاظ اور فارسی کے الفاظ سے وہ مرکب ہے اس کے لیے صرف کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے علم کا ایک نام علم میں اشتقاق بھی ہے علم صرف کا ایک نام کیا ہے علم اشتقاق حمزہ شین اشتکاک مشتق آپ بولتے ہیں نا مشتق آپ نے پڑھا تھا جی کیا ہوتے ہیں ایک مستر مشتق پڑھیں نا تو علم اشتقاق کہ بھائی الفاظ سے دوسرے الفاظ بنتے کیسے ہیں یہ اشتقاق ہوتے ہیں علم و کو یہ بھی کہا جایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا مشتق مشتاق نہیں پڑنا مشتاق ٹھیک ہے وہ اور مشتاق اور چیز ہوتی ہے اشتقاق اور مشتاق کے اندر کیا فرق ہوگا مادہ مشتاق کا مادہ کیا ہے اور اشتقاق کا مادہ کیا ہے اشتک اور مشتاق کا مادہ کیا ہے اشتاقا اشتاق و اشتعن اشتیاق فہوا مشتاق ان کا یشتاق و اشتیاقاً فضا کا مشتاقن کیا ہوگا مشتاق کا میں گردان بھی کر دی ہے اشتاق اشتاق و اشتیاقاً مشتاق کا مادہ کیا ہے مشتاق ہاں بھائی شوق ہے شین واوقاف ہے شوق ہم اردو ملاپ استعمال کرتے ہیں نا شوق بھی مجھے بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا مجھے بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا یہ شوق ہے اجوف ہے یہ شوق مشتاق اور اشتق اشتق یہ کون سا مادہ ماد ہے اشتقاک اس کا مادہ کیا نکلے گا اشتقاک اشتق شین کاف کاف یہ کیا آئے گا مضعف کیا نکلے گا مضاف اشتکا یشتک اشتکا کن فا ہوا مشتق سمجھ گئے بات کو یہ چیز آپ نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر جو میرے آپ سے بار بار وہ کر رہا ہوں میں آپ سے یہ چیز آپ نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر کہ بھئی الفاظ کو کیا وہ کرنا ہے اس سے بندے کی عبارت بنتی ہے اس سے آدمی کو سمجھ آتی ہے جب یہ آپ کے اندر پیدا ہوگی نا ایک چیز جی آپ ایک, ایک لفظ کی یہ اس کو بال کی کھال اتارنا اس کو کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا پیچھے پڑ جائیں جب آپ یہ کام کریں گے اور یہ چیز میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک دو مہینے رگڑا لگتا ہے آدمی کو ایک دو مہینے رگڑا لگتا ہے ایک دو مہینے رگڑا, رگڑا لگتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی اتنی طبیعت بن چکی ہوتی ہے کہ آپ لفظ لفظ کے اوپر بناتے جاتے ہیں لفظ بھئی اس لفظ سے کیا بنتا ہے اس لفظ سے کیا بنتا ہے میں نے بتایا نا میں نے ایک لفظ بولا اہم مہم ٹھیک ہے مہم اچھا جی پھر ہم بات کا کھینچ رہے ہیں اہمیت اس طرح ہر لفظ کو سوچا کریں سوچا کریں اچھا تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے مجھے بھی پتہ ہے ٹائم لگ رہا ہے ٹائم لگ رہا ہے لیکن میں کیا کروں مجھے میں آگے چلتا نہیں ہوں جب تک کہ میں کو چھڑوں گا نہیں تاکہ آپ کے مزاج بنانا چاہ رہا ہوں مزاج بنانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کا ایک مزاج بن جائے اچھا جی اب یہ آگے ٹھیک ہے نا اچھا جی اور مہمن اس میں فائل کا آئے گا اور محمن محمن کیا آئے گا محمن تھا نا مہمن مکرمن محمن تو وہ کیا بنے گا محم بنے گا محفول کا سگا بنے گا مہم محم اور مہم کیا بنے گا مہم بنے گا اس میں اس میں فائل کا اور مہم اس میں محفول کا سیرا بنے گا ٹھیک ہے نا مہم اس میں فائل ہوگا اور مہم اس میں مفول ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ مہمات یہ مہم متن مہم مہم مان جمع مونس اس میں فائل جمع مونس اس میں فائل تو یہ کیا بنے گا مہمات مہمات مہمات یہ اس میں فائل کرسی ہے تو یہ مہمات اس کو آپ پڑھیں گے اچھا اب پڑھتے ہیں چلیں اس کو میں کہتا ہوں جماعت فیہ محمات نحوی ج ج ج جماعت فیہ محمات نحوی یہ مضاف ہے نا یہ مضاف ہے تو نہوی نا... مضافوں نے لی ہے میں نے کیا غلطی کی ہے جمع جمع کیے ہیں اس میں میں نے محماد نحوی نہوے نحوی تن, ناوی... تن ناوی... ناوی کے مقصودی مسائل کو نہو کے اہمیت والے مسائل کو میں نے کیا غلطی کی ہے محماد تن ناحوے مفول بنا رہا ہوں یہ کیا مفول ہے تو مفول کے اوپر کیا آیا کرتا ہے م, م, مفول کیا ہوتا ہے منسوب ہوا کرتا ہے مفول کیا ہوتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے تو ہم نہوی بھائی اس میں مفول ہے اس میں مفول تو کیا ہوا کرتا ہے مطلب یہ تو وہ ہے مفول واقع ہے مفول بھی واقعہ رہا ہے مفول بھی واقعہ رہا ہے تو مفول بھی ہے تو اب میں نے کیا غلطی کی ہے اس میں محفوظ بھی تو منصوب ہوا کرتا ہے تو پھر تو یہ منصوب تو نہیں ہونا چاہیے نہ پھر یہ مجرور ہونا چاہیے اگر میں مہم ماتن ناک پڑھوں تو پھر یہ مجرور ہونا چاہیے ہاں یہ بات یاد رکھنی ہے اکثریت طالب علم کیا کرتے ہیں گڑبڑ یہ کرتے ہیں جامع مع سالم آ رہی ہوتی ہے جمع مون سالم کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جمع مونت سالم ہے مفول بن رہا ہے جمع مفول بن رہا ہے تو مفول کے اوپر کیا آتا ہے نصب آتا ہے مفول بھی نصب آتا ہے تو جب نصب آتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں اس کو مہم ماتن نحوی بھائی مہم ماتن نہو نہیں پڑھیں گے مہم ماتن نہوے پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اعراب کیا تھا حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نسبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ تو یہ کون سی حالت میں ہے حالت نسبی میں ہیں لیکن کسرہ کے ساتھ ہے جیسے غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے حالت جری ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے فتح کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے کسرہ نہیں آتا تو وہاں پہ ان کی حالتیں جری بھی ہوتی ہے لیکن وہ آ رہی کیا ہوتی ہے فتح کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ حالت نصبی ہے لیکن ہے کثر کے ساتھ ہے حالت نصبی ہے مفول بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے ہے یہ منصوبی ہے یاد رکھنا یہ کیا ہے منصوب ہے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے جمعی محمات مہماتن نہوی اللہ ترتیبل کافی ترتیب ترتیبل یہ تو سانہ اس لیے فہاز اب دیکھیے ذرا فہازا مختصر فہذا مختصر مضبوط فی فنحوی اعضا مختصر مضبوط عن فن نحوی یہ جو آزا سے اشارہ کر رہے ہیں یہ کتاب بس یہ کتاب مختصر ہے مختصر ہے مختصر ہے آزا مختصر یہ مختصر ہے مضبوط عن فنحو ضبط کی گئی ہے لکھی گئی ہے فن نحوی نحو کے اندر ٹھیک ہے ضبط کی گئی ہے نحو کے اندر لکھی گئی ہے ناف کی یعنی ناف کے لیے لکھی گئی ہے اچھا جمع تو فی ہے جمع کیا ہے میں نے اس کتاب میں فی ہے فی ہے لوٹ رہا ادھر ایسے نیچے دیکھیں آپ دیکھیں بعض کتابوں میں لکھا ہوگا ناؤن نمبر لکھا ہوگا یا کچھ ایسا لکھا ہوگا میں نے بتایا ضمیر کیا چاہتی ہے ضمیر اپنا مرجا چاہتی ہے مرجا اس کا مرجا پیچھے جا رہا ہے تو یہ حاض کے نیچے لکھا ہوا ہوگا مرجا یہ اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جمع تو فی ہے جمع کیا ہے میں نے اس کتاب کے اندر کس کو مہم مات نہوی نحو کے مقاصد کو نحب کے مقاصد کو یا نحو کی اہمیت والی باتوں کو اعلیٰ ترتیب القافیت کافیہ کی ترتیب پر کافیہ بھی ایک کتاب ہے جو لڑکوں کے مدارس میں تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے کافیہ لڑکوں کے مدارس میں تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ کیا اللہ ترتیب القافیت کافیہ کی ترتیب پر کافیہ بہت مشکل کتاب ہے بہت مشکل کتاب ہے کافیہ تو اس کو جو ہے آسان کرنے کے لیے اس طرح مقرر ہیں ٹھیک ہے جی دیکھ؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں نے اب مزاج پیدا کرنا ہے اپنا جو ہے نا میں یہی کہہ رہا ہوں مزاج پیدا کریں اپنا میں آپ کو یہ پوری کتاب رٹوا دوں آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے اس کی عربی بھی آپ یاد کر لیں لیکن اگر آپ کا مزاج نہیں بنا نا عربی عبارت کا اگر آپ کا مزاج نہیں بنا تو یقین کریں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا شفناف پڑھنے سے آپ کا مزاج بن جائے آپ چاہے کتاب پوری نہ بھی کر سکیں کتاب پوری نہ بھی کر سکیں لیکن جب آپ کا مزاج بن جائے گا نا تو آپ پھر خود چیزوں کو حل کرنا شروع کر دیں گے اصل چیز مزاج ہوتی ہے اور میں نے یہ چیز اس کا مزاج کیا آپ بال کی کھال اتاریں بال کی کھال بھائی کیا ہے کیوں اٹھا کیسے ہوا تبدیلی کیسے آئی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں پھر انسان چلنے لگ پڑتا ہے اور پھر آپ کو بہت دوڑتے جائیں گے انشاءاللہ میں مجھے بھی پتہ ہے کہ میں زیادہ دیر یہ کام نہیں کر سکوں گا میں <سؤال> چار پانچ دن اور کر دوں گا ٹھیک <سؤال> ہے نا چار پانچ دن اور کر دوں گا اس کے بعد تو پھر میں نے بھی دوڑ لگانی شروع کرنی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پہلے تین مہینے میں کم از کم تھوڑی بہت سمجھانے والی ہو پھر اگلے تین مہینے میں میں نے سمجھنا ہے اور آخری مہینوں میں تو کسی نے سمجھنا ہے یہ جو ہے نا جی اب کیا تھا اچھا مختصر دیکھیں مختصر اختصر یک اختصارا باب افتیال ہے باب افتیال کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ شروع میں حمزہ ہوتا ہے اور تیسری جگہ پہ تا آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اختصر لیکن اب یہ مختصر ہے تو تیسری جگہ کے اوپر شروع میں میم آ گیا یہ تھوڑی سی سوچا کریں ایک مزاج یہ بنائیں بھائی اگر کسی شروع میں میم آ جائے تو وہ کیا کیا چیز بن سکتی ہے میم آپ لوگ ہدایت و والے اس لیے سر تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس لیے میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں اگر شروع میں میم آ جائے بھائی اس میں فائل ہو سکتا ہے ایک نمبر دو اس میں مف... پہلے تو یہ چیز کہ جی یہ انچائے اس میں مفول ہو سکتا ہے پہلے اس میں فائل نمبر دو اس میں مفول ضرف کا سیغہ ہو سکتا ہے اس میں اعلیٰ کا سیگا ہو سکتا ہے یا کیا ہوتا ہے مستر میمی ہو سکتا ہے مستر میمی میں نے بتایا تھی بات پچھلے سالوں میں بتائی ہے مستر میمی ٹھیک ہے نا مستر میمی تو یہ چیزیں چند ایک چیزیں بن سکتی ہیں تو اس کو سوچنے کی اس کے اوپر تھوڑا سا وہ زور دیا کریں کہ بھئی یہ جو چیزیں آ رہی ہیں جب مصدر میمی اچھا مصدر میمی وغیرہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ میم میم اس کی اپنی اصل ہی ہو میم کیا ہو اصلی ہو میم اس کی ٹھیک ہے نا مصدر کیا ہوگا کہ میم اس کی اپنی اصل میں بھی ہو سکتا ہے نا مادے کا حصہ ہو میم مادے کا حصہ ہو سمجھ گئے بات کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب آپ نے کہا مختصر تو آپ نے کہا چلو جی مختصر مختصر سارے سا مختصر مختصر مختلف چیزوں سے پڑھ لیکن آپ کی زبان خود بخود وہ کرے گی صرف اگر آپ کو آتی ہے تو آپ خود بخود وہ کریں گے کہ نہیں جی نہیں یہ مختصر مختصر ویرائی دل کو نہیں بھاتی ہیں مختصر یا مختصر کیونکہ باب افتیال جو آرام رہتا ہے تیسری جگہ پہ تا آ رہی ہے تا اس تا کے ذریعے سے آپ نے پہچانا آپ نے کہا کہ یہ باب افتعال میں لگتا ہے تو اسی گردان کریں آپ صرف سعید اختصرا یکتاصر و اختصار انفا ہوا مختصرا یو تصر حضاکہ متاثر علّہ مرعین اختصر بن لا تختصر ٹھیک ہے نا اور لا یا تصر لا یا اچھا یہ ساری گردان اس سے کیسے کر کے تو آپ نے کہا مختصر یا مختصر جو ہے تو باب اختیال اس کا مادہ کیا نکلے گا باب اختیال ہے تو کیا نکلے گا خا س اور را اردو میں ہم کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں اختصار کے ساتھ ذرا بھائی اختصار کے ساتھ بات کیجیے خو سعود را اختصار ٹھیک مختصر اپنی بات مختصر کیجئے اور کیا ہو سکتا ہے اور سوچیں اس کے اندر کیا سوچیں اس میں اور کون سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خاص سعد اور را کے اندر یہ باب کے اندر کوئی اور سوچیں کوئی اور آتا ہے اختصار استعمال ہوتا ہے مختصر استعمال ہوتا ہے اور میرے خیال میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا حسر وہ تو اور با, وہ تو حسر وہ, وہ آ جائے گا نا وہ تو ہا ہے سعود و رو ہے یہ خواہ یہ تو ہے اختصار ہو گیا اختصار تو ہو گیا اختصار مختصر یہ سوچا کریں ٹھیک ہے نا سوچیں چیزوں کو بھی ہم کون کون سے لفظ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں یہ مزاج بنا لیں انشاءاللہ چیزیں جو ہے نا تصیر نہیں وہ تصیر جو ہے نا وہ سین ہوتا ہے تسخیر وہ تسخیر جو ہے نا وہ سین کے ساتھ ہوتا ہے تا سین خو یا را تسخیر و را یویر و تصخیر ٹھیک ہے نا مصخر مسخر کہتے ہیں مسخر ہو گیا جی جنات کو میں نے مسخر کر لیا جنات کو لیکن غلط لفظ بولتے ہیں مسخر ہو گیا جی مشخر نہیں ہوتا مسخر ہوتا ہے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں مسخر کر لی گیا جی عامل بولیں گے آپ کو. مختار مختار تو اور چیزیں مختار جو ہے نا وہ تو مختار کون سا س... با... مختار چلے مجھے بتائیں آپ ذرا مختار کیا ہوگا مختار کا مادہ کیا ہے ذرا چلیں بتائیں مختار کا مادہ کیا ہے چلیے میں کرتا ہوں اختارہ اختار و اختیاراً ہو مختار اختارہ اختار و اختیاراً میں نے گردان بھی کر دی ہے اختار اختار و اختیاراً خا میں نے ایک چیز ابھی اب آپ کو ایک ہی سمجھائی تھی میں نے کہا تھا کہ بھئی باب اختعال کی پہچان نشانی کیا ہوتی ہے کہ اگر اس طرح آ رہا تو شروع میں یا تو حمزہ وصلی ہوتا ہے اور تیسری جگہ پہ تا ہوتی ہے تو باب افتعال ہے اس کا مطلب ہے کہ تا تو زائدہ ہے تو خا تا را مادہ نہیں ہو سکتا خا تا را مادہ نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے اس کا مادہ خا یا اور را ہے اختار یختار اختیارا مختار ہوں کا مختار ہوں اختیار کر لوں کہتے ہیں نا اختیار کر لو بھائی چن لو اختیار کا مطلب کیا ہے تو مختار کا مطلب ہے چنا ہوا اس میں مفول بھی یہ اس میں فائدہ مفول ایک جیسے آئیں گے مختار چننے والا بھی آئے گا مختار اور چنا گیا کا مطلب بھی کیا ہوگا مختار سمجھ رہے ہیں باتوں کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بن جاتی ہے اس پہ گھبرانا نہیں ہے کہ جی ہمیں کیسے آئے گا ہم بھی بڑا پریشان ہوتے تھے ہم بھی بڑے پریشان تھے, بڑا ہوتے تھے یہ کیسے یہ کرتے ہیں سازا ایک ایک لفظ کو پتہ نہیں توڑ موڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں مجھے جو اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ مناسبت ہوئی ہے نا میں نے بتایا تھا مجھے مانکوٹ میں ہوئی ہے مجھے پہلی دفعہ زندگی میں پتہ چلا کہ بھائی علم اشتک ہے کیا چیز ہے صرف تو وہ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مجھے وہاں پہ جا کے سمجھ آئیں علم -شتقاق. اس کو علم تصریف بھی کہتے ہیں تصریف تشریف پھیرنا سررفا شریف سر تصریفا صرف بھی کہتے ہیں صرف کے معنی میں پھیرنا ہوتے ہیں علم المیزان بھی کہتے ہیں اس کو علم المیزان میزان وہی بنتا تھا میزان کیا ہے مادہ نکالنا مادہ میزان وہ ملتا ہے نا مادہ جو ہم میزان تولتے ہیں جی فا لام کے مقابلے میں اس لیے ایک صرف کتاب کا نام میزان ومون شائب تو یہ چیزیں ٹھیک ہے جی بس اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ ہم منڈے کو کریں گے اور وہ آپ لوگوں کا میں نے وہ بھی کروانا ہے مجھے کوئی ٹائم بتائیں جس کے اندر آپ لوگ سارے موجود ہوں تو میں آپ کو یہ ہم بیٹھیں اور ہم وہ کریں بیٹھ کے کہ جی عبارت پڑھنی کیسے ہوتی ہے کیسے مطالعہ کیسے کرنا ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا ایک تو طریقہ ہو جائے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ہوگا یہ اس کو میں چلا کے سارا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے اور پھر اس کو کوشش کریں تاکہ آپ لوگوں کا ایک مزاج بن جائے پھر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں مطالعہ ویرا تاکہ خاصا اور عالیہ والے سارے اس میں آئیں خاصا اور عالیہ والے خاصا اور عالیہ والے سارے اس میں آئیں الحمدللہ للہ جتنا اچھی بات ہو کل تو ہے بیان جی کل تو ہے بیان دس پینتالیس پر رات کو ان اچھا قدوری کا سبق کل انشاءاللہ ہوگا صبح قدوری کا سبق ہوگا اللہ تو ہاں یہ انشاءاللہ شاء لکھا کریں ٹھیک ہے نا حمزہ نون اللہ اور ان شاء ان حرف ہے اور شاہ آلادہ ہے اور اللہ جو ہے گا ان شاہ اللہ نا اردو میں لکھنے کے اندر جب اردو میں لکھ رہے ہیں یا عربی میں لکھ رہے ہیں تو ان کو علادہ لکھا کریں ٹائم بتائیں مجھے کوئی ٹائم بتائیں کون سا ٹائم ہو سکتا ہے جس میں آپ لوگوں کے اسباق کی ترتیب نہ ہو پھر اتوار کے دن اگر وہ کرتے ہیں تو اتوار کے دن بھی آپ کے اسباق بھی ہیں اتوار کے دن ہماری سلائی کلاس بھی ہوتی ہے اب آپ کو اگر وہ ہے تو سلائی کلاس کو چھوڑ کے پھر یہ کر لیں اگر بارہ کے بعد منڈے کو ٹائم محمد زید بھائی بات یہ ہے کہ بالکل ٹائم نہیں ہے نا میں کیا کروں ٹائم نہیں ہے میرے پاس اس سال میرے پاس بہت زیادہ وہ ہے میرے پاس اس دفعہ بہت زیادہ بوجھ ہے میں نے تو اس سال استاج سے وہ کی تھی معذرت کی تھی کہ جی صرف میں دو کتابیں پڑھاؤں گا ہدایت النحف اور قدوری بس میرا تو بس چلتا تو میں ایک لیتا تو وہ جی اس نے فرمایا کہ نہیں سر تو آپ نے پڑھانی پڑھانی ہے تو پڑھانی پڑھانی ہے ٹھیک ہے پھر میرے خیال میں میں ان سے دیکھ لیتے ہیں پھر پرسوں ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں گیارہ بجے کے قریب ٹھیک ہے نا پرسوں ہم دیکھ لیتے ہیں گیارہ بجے پرسوں آپ لوگ سارے حاضر یعنی ہو... پرسوں تو کیا ہے پرسوں تو من ہوا منڈے کو منڈے کو انشاءاللہ شاء گیارہ بجے پھر میں نا... ان سے بات کر لیتا ہوں عبدالرعزیز صاحب سے ٹھیک ہے میں عبدالعزیز صاحب سے بات کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں کو نے کیا کرنا ہے ہوں آپ لوگوں نے سارے آنا ایک گھنٹہ تو ہمارا ہو سکتا ہے لگے گا ہی لگے گا 11 سے 12 تو لگے گا ہی لگے گا اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا اوپر بھی چلے جائیں منڈے کو تو وہ انشاءاللہ شاء لوگ کوشش کریں سارے عبارت کے لیے جو ہے نا ساری چیزیں ہم کوئی چیزیں نہیں وہ پھر صرف کی کلاس بھی ہے نا اس وقت جو ہے میں زیادہ سوا بارہ تک کھینچوں گا اگر کھینچوں گا تو سوا بارہ تک اس سے زیادہ نہیں کھینچوں گا کوشش تو کروں گا کہ بس گیارہ سے بارہ ٹھیک ہے منڈے کو کوشش کریں سارے جو باقی ساتھی بھی ہیں وہ بھی سارے موجود رہیں تاکہ ایک چیز کو ہم کریں بال کی کھال نکالنا اور اس کو کر کے ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے وہ پھر مجھے بھی یاد کرا دیجیے گا میں منعمر صاحب سے بھی بات کر لوں گا پھر بھی یاد کرا دیجیے گا میں ان کو بھی کہہ دوں گا انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ باقی تو ہیں تو دونوں میرے شاگرد ہیں لیکن اب یہ ہے کہ وہ پھر بھی ان سے ریکویسٹ ہی کرنی پڑتی ہے میری بات ہے وہ بھی اب وہ لوگ آپ کے تو ساتھ ہی ہیں ان چلیں ٹھیک ہے ان پھر بس کل صبح ان شاء کو قدوری کا سبق ہوگا کل صبح کا سبق ہوگا باقی وہ ساتھ ہی دیں کل بیان انشاءاللہ رات کو دس پر بیان انشاءاللہ اللہ دس پینتالیس پہ انشاءاللہ رات کو چلیے السلام علیکم و اللہ